بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا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 مو رومتا ہی کم ودا بین بین کم ل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 انتا العزيز الحكيم اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى اللہ هو الغنیج الحمید تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پروا اور سزاوار حمد و سنہ ہے عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دیں اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے لا ينهاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم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 فدی و اخرجواج کت ولی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 نہل یخل و ان فکولا جنا حال آتا کہ ادا آتا تم ہوں ادا آ ولا تم سیک مل ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم والله علیم حکیم مومن جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گنا نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموز کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے وَإن فاتكم تم مؤمنون اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے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 شنا شولا یسری یزنی ولا یزنی نولا یا کتل نہ ہو بہ نئی دین نہین کفی معروف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 نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان بان لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الاخرہ کما یئسا الكفار من اصحاب القبور